الرحمن الحمد اللہ سرا تل مستقم سرا تلین ہم اور سناؤں کے لائق صرف اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے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 اور نہ وہ راستے سے بھٹ کے اللہ گزشتہ برس میں میں نے ایک قائدہ اور ایک قانون آپ کے سامنے بیان کیا تھا اللہ رب العزت ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں اور اپنے دعوے پر مختلف قسم کے دلائل پیش ہوتے ہیں سورت الفاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ کے ساتھ اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے کہ صفات کار سازی صفات الوحیت وہ صرف میرے لیے ہوں گی یعنی جو میری صفتیں ہیں وہ مجھ ہی میں مانوں گے میری کوئی صفت میرے سوا مخلوقات میں سے کسی کے اندر تسلیم نہیں کرو گے اپنے اس دعوے پر اللہ تین دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں رب العالمین پہلی دلیل الرحمن الرحیم دوسری دلیل اور مالک یوم الدین تیسری دلیل اختصار کے ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اپنے دعوے پر پہلی دلیل پیش کی ہے اپنی ربوبیت اور دوسری دلیل پیش کی ہے اپنی رحمت اور تیسری دلیل پیش کی ہے اپنی عدالت رب العالمین میں اپنی ربوبیت الرحمن الرحیم میں اپنی رحمت اور مالک یوم الدین میں اپنی عدالت کے قیامت کے دن کا مالک میں ہوں اور فیصلے انصاف کے ساتھ کروں گا رب اس کا معنی ہے تربیت کنندہ پرورش کنندہ آسان لفظوں میں اس کا معنی ہے پالنے والا پرورش کرنے والا کسی چیز کو پروان چڑھانے والا کسی چیز کو بڑھانے والا آلمین یہ جمع ہے آلم کی اور آلم جو ہے یہ علم سے ہے اور علم کا معنی عربی میں آتا ہے نشان اس لیے جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں کہ وہ فوج کا نشان ہوتا ہے علم کا مینا ہے دلیل علم کا مینا ہے نشان اس جہان کو جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک عالم ہے بعض صحابہ سے روایت ہے کہ اس طرح کے چالیس ہزار جہان اور ہیں یہ ایک جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں جس میں انسان ہیں حیوان ہیں درندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں حشرات الارض ہیں زمین ہے آسمان ہے ستارے ہیں چاند ہے سورج ہے یہ ایک جہان ہے جس کو عربی میں کہیں گے عالم اور اس کا معنی ہے دلیل اس کا معنی ہے نشان اس کو عالم کیوں کہتے ہیں دلیل کیوں کہتے ہیں اس کو نشان کیوں کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہ جہان جو ہے جس کا مینا ہے دلیل اور نشان اللہ فرماتے ہیں اگر میری پہچان اور میری سفتوں کی پہچان تجھے کتابیں پڑھ کے نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں یہ جہان میری معبودیت پر نشان اور دلیل ہیں اس جہان کو دیکھ یہ جہان ثابت کر رہا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا اس لیے جہان کو عالم کہتے ہیں تو رب العالمین کا مطلب ہوا تمام جہانوں کو پالنے والا پرورش کرنے والا ان کی تربیت کرنے والا ان کو بڑھانے والا ان کو نشو و نما دینے والا ان کو پروان چڑھانے والا اگر کوئی آدمی کسی فقیر کو روٹی کھلاتا ہے یہ رب نہیں بن جاتا اگر کوئی آدمی کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے یہ رب نہیں ہے ماں باپ اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں ان کے کپڑوں کا رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں تو یہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ رب نہیں ہے اگر کہ ان کو بھی مربی کہتے ہیں باپ کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ مربی ہے یعنی پالنے والا باپ کے پالنے میں مالک کے پالنے میں کسی فقیر کو پالنے میں کسی یتیم کو پالنے میں اور رب کے پالنے میں بڑا فرق ہے اس لیے کہ ماں باپ اگر اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں تو یہ تربیت محدود ہے اور رب کی تربیت غیر محدود ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں ماں باپ کی تربیت ناقص ہے اپنے طور پر یہ کبھی کبھی اچھی غذائیں بچوں کو کھلاتے ہیں لیکن بچوں کو جسمانی طور پر وہ غذائیں فائدہ نہیں دیتی کبھی وہ بیمار پڑتی ہیں وہی خوراک ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ماں باپ کی تربیت ناقص ہے اور اللہ کی تربیت کامل ہے اس میں نقص نہیں ہے اور آسان سی بات کیوں نہ کہہ دوں کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں انہیں پالتے ہیں انہیں پوستے ہیں تو میرے دوستوں ماں باپ جن اسباب اور جن ذریعوں اور جن چیزوں کے ذریعے تربیت کرتے ہیں وہ چیزیں بھی تو رب نے پیدا کی اصل میں مربی صحیح مانوں میں پرورش کنندہ وہ کون ہے اللہ بعض تفسیروں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ بڑی سلطنت سے نوازا تھا بڑی لمبی چوڑی سلطنت ہے جنات پہ حکومت ہے انسانوں پہ حکومت ہے گھوڑوں پہ حکومت ہے پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں چیمٹی کی زبان جانتے ہیں سخت ہے تاج ہے محل سب چیز اللہ نے دی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے دربار میں یہ عرض گزاری کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی بادشاہی پہ ناز تھا اس کی فراخی اور وسط پہ جنات میرے پاس ہیں انسان میرے پاس ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کھانا اور دعوت اور کھلانا ایک ٹائم کا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کھلانا اور پرورش کرنا یہ اس کا کام ہے جس نے پیدا کیا ہے اور ان کی حقیقت کو جانتا ہے کہ نہیں یا اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کر لو اس کے لیے کئی مہینے کی مدت مقرر ہوئی جنات کام میں جٹ گئے انسان کام میں لگ گئے او لمبے میلوں میل تک دسترخان بچھائے گئے کھانے تیار کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی سے کہتے ہیں یا اللہ دعوت کا انتظام تو میں کر رہا ہوں لیکن تیری مخلوق کا مجھے تو پتہ نہیں ہے پتہ تجھی ہے اطلاع تو پہنچا اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ یہ انتظام ہمارے ہیں آپ کو علم نہیں ہے آپ کو خبر نہیں ہے اللہ نے اطلاع پہنچائی ان تفسیروں نے لکھا ہے کہ ایک مچھلی صرف ایک مچھلی اللہ نے بھیجی جو پوری نہیں تھی ادھوری تھی اور وہ جو مہینوں کے اندر کھانا تیار ہوا اور دسترخان میلوں میں مہینوں میں کھانا تیار ہوا اور میلوں میں دسترخان لگے ہوئے تھے اس ادھوری مچھلی نے سب کچھ چٹ کر دی ایک ہی مچھلی نے اور چٹ کرنے کے بعد مچھلی کہتی ہے سلیمان اور لاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تیار کیا تھا وہ کھا کے اور کا مطالبہ کرتی ہے تو مچھلی جواب میں کہتی ہے گھر میں بلائے ہوئے مہمانوں سے اس طرح گفتگو نہیں کیا کرتے آپ نے دعوت کی ہے ہم نے کوئی تم سے کہا تھا کہ ہماری دعوت کرو تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے جس کا حد و حساب ہی کوئی نہیں اور اللہ ہی اس اپنی مخلوق کو جانتا ہے ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی پرورش کرنا یہ اللہ کا کام ہے اس لیے اس کو رب کہتے ہیں کہ وہ رب ہے ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں ایک آدمی ایک یتیم بچے کی پرورش کر رہا ہے یہ رب نہیں ہے رب کا معنی کیا ہے ذرا اس پہ آپ توجہ کریں گے جو میں آپ کو معنی رب کا سمجھانا چاہتا ہوں رب کا معنی کیا ہے لغت کی کتابوں نے لکھا مفردات امام راغب وہاں رب کا معنی لکھا گیا ہوا انشا شیے ہالن فہالن الاحدل کمال ہوا انشاؤ شیے ہالن فہالن حد التمام کسی چیز کو منزل ب منزل پالنا کسی چیز کو درجہ ب درجہ بڑھانا درجہ ب درجہ بڑھانا پرورش کرنا اور درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ منزل ب منزل سیڑھی ب سیڑھی بڑھا بڑھا بڑھا کے اس چیز کو پہنچا دینا الحدل کمال اس کے جوبم تک اس کے کمال تک پہنچا دینا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جس مرحلے پر بات تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن آپ توجہ کریں گے تو میں سمجھا سکوں گا انشاءاللہ جس چیز کو جس سٹیج پر جس چیز کو جس مرحلے پر جس قسم کی چیز کی ضرورت ہو وہی چیز مہیا کرنا بچے کے دانت نہیں ہیں اس کو اللہ کہے گندم کھا یہ رب نہیں ہے اس کو کون رب کہے بچہ جس کے دانت نہیں ہے بچہ جو شکیل غذا نہیں کھا سکتا اس کے لیے جو غذا کا انتظام کیا اس کے میدے کے مطابق کیا حکیم اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ جس میں چکناحٹ ابتدا میں نہیں ہوتی اس میں ابتدا کے اندر پتلا پن ہوتا ہے اس لیے کہ بچہ ابتدا میں چکناٹ کو برداشت نہیں کر سکتا اس میں ابتدا میں پتلا پر رکھا گیا جو ہی بچے کی عمر تھوڑی سی بڑھ گئی اور اب بچے کا میدا چکناٹ کو قبول کرنے لگ گیا اللہ نے اسی دودھ میں چکناٹ پیدا کر دی یہ ہے رب جس مرحلے پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی مہیا کرتا ہے اس کی ایک مثال آپ اس دنیا میں ماں کو دیکھ لیں ماں بچے کی پرورش کر رہی ہے ماں یہ مربی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اس کو سینے سے چمٹاتی ہے جب تک وہ دودھ پینے کے قابل ہے اسے دودھ پلا رہی ہے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اب اسے ہلکی پھلکی گزا دے رہی ہے کچھ بڑا ہوا اب وہ اپنی گود میں کھلا رہی ہے پھر جب وہ گھٹنوں کے بال چلنے لگ گیا تو پہلے ماں کی گود تھی اب اللہ نے اس بچے کو ماں کی انگلی پکڑوا دی تو حالت بدل رہی ہے اسی طرح اللہ تعالی فرماتی ہے کہ ہر چیز کی جو تربیت کرتا ہوں بڑھاتا ہوں نشو نما کرتا ہوں تو ہر چیز کو جس جس مرحلے پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتا ہوں ماں کے پیٹ میں ہے بچہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کی تصویریں کس طرح بنائی ہم نے اسے اسے کس طرح بنایا کس طرح پالا بھی میں پیش کروں گا ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح پھونکی گئی جب روح آ گئی اسے بھوک محسوس ہوئی جب بھوک محسوس ہوئی اب خوراک اسے کس طرح پہنچائی جائے کس طرح اس کی زندگی باقی رکھی جائے زندگی کی سانسیں کس طرح بحال کی جائیں ماں کے رحم میں تین پردوں کے اندر ایک بچے کو غذا پہنچانی ہے کس طرح پہنچائی جائے اللہ نے وہی خون غذا بنا دیا جس خون کو قرآن پاک میں زہر قرار دیا یا سالون کانل مہیز کل ہوا ازن گندگی ہے نقصان والی چیز ہے زہر ہے جس خون کو زہر قرار دیا جس چیز کو گندگی قرار دیا جس چیز کو گندا قرار دیا اللہ تعالی نے ماں کے رحم میں بچے کو اسی خون کے ذریعے اس کی زندگی کی رم کے باقی رکھی اس کے ناف کے ذریعے خوراک پہنچائی اس کو کہتے ہیں رب وہاں ضرورت تھی وہاں وہی خوراک خون اس کا خوراک خوراک بنا دی جب باہر لائے تو بچہ ہے چل تو نہیں سکتا ابھی وہ چلتا نہیں ہے ابھی اس کے پاؤں میں قوت نہیں ہے یہ قرآن بیان کرے گا ابھی اس کے پاؤں میں قوت نہیں ہے وہ کمزور ہے اس میں زوف ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ دوسرے کمرے میں رکھتے تو وہ دوسرے کمرے میں تو جا نہیں سکتا وہ بورچی خانے نہیں جا سکتا اس کو کہتی ہے رب خوراک اس جگہ اللہ نے اس بچے کی رکھی جہاں فرت محبت میں ماں اپنے بچے کو چمٹاتی ہے بچے کو اٹھایا اس نے سینے سے لگایا اللہ نے فرمایا تیری غذا بھی ہم نے یہیں رکھ دی ہے پھر مجھے بتاؤ دنیا کے سارے محلے کو یہ سبق پڑھائیں انہیں غذا اس طرح پینی ہے اس طرح چوسنی ہے ساری دنیا کے معلم میں آ جائیں اس ایک دن کے بچے کو پڑھائیں کہ پینے کا طریقہ کیا ہے نہیں سمجھا سکتے بچے کو پینے کے طریقے بھی کس نے بتائے اس دن کٹائ اس کو بتایا تیری غذا اس طرح ہے ارے پرندوں کے بچے جو انڈے سے باہر نکلتے ہیں اور ماں ان کے لیے دانہ چن کے لاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ دانہ اس کو ہزم نہیں ہوگا پہلے اس کو چباتی ہے چبانے کے بعد ہزم نہیں کرتی پھر جب وہ بچے منہ کھولتے ہیں تو چبائے ہوئی خوراک ان کے منہ میں ڈال دیتی یہ کون سمجھا رہا ہے یہ بلی کے بچوں کو کس نے تعلیم دی ہے کہ تمہاری خوراک کہاں ہے پڑھایا کس, کس نے بتایا یہ رب ہے جو ہر ایک بندے اور ہر ایک چیز کی تربیت کر رہا ہے اور جس موقع پر جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہی چیز رب مہیا کرتا ہے جب بڑا ہوا تو ماں کے دودھ میں چکناہٹ پیدا کر دی جب تھوڑا سا اور بڑا ہوا اور محسوس ہوا کہ اب یہ اور چیزیں کھا سکتا ہے تو ماں کا دودھ سوکھنے لگ گیا اب اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ اسے ختم کر کے اب اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کرنا چاہتے ہیں اور اگر میں اس لہجے میں یہ بات کہوں کہ ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے ایک رستے کے ذریعے اللہ نے خوراک اس بچے کی مہیا کی ایک ناف کے ذریعے جب وہ باہر آیا اس کے کان میں اللہ نے کہا رونا نہیں ہے ہم تمہارے رب ہیں ایک خوراک کا سلسلہ کاٹ دیا ہے ماں کے سینے میں دو خوراکوں کا سلسلہ جاری کر دیا ہے ایک راستہ بند کر رہے ہیں دو راستے دے رہے ہیں اور جب یہ دو راستے بند کیے اس کے دانت نکلنے لگ گئے دو راستے بند کیے اللہ نے فرمایا بڑے راستے تیرے لیے کھلے ہیں یہ نباتات تیرے لیے ہیں یہ دودھ تیرے لیے ہے یہ گوشت تیرے لیے ہے یہ سبزیاں تیرے لیے ہیں گھبرا نہیں یہاں تیرے لیے انتظام کریں گے ایک راستہ بند کیا دو راستے جاری کیے پھر دو راستے بند کیے چار راستے جاری کر دیے اور پھر قرآن بھیج کے اور نبی بھیج کے اس بندے کو سمجھایا ہم ایک راستہ بند کرتے ہیں دو جاری کرتے ہیں دو بند کرتے ہیں چار جاری کرتے ہیں اور اگر تو ہماری شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کر لے جب موت کے وقت ہم چار دروازے بند کریں گے تو جنت کے آٹھ دروازے کھول ہم یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے ہم اپنی رحمت اور کرم کا یہ سلسلہ تجھ پر جاری رکھیں کس طرح بیان کیا اس بچے کی پیدائش کو اور انسان کی اس تخلیق کو دیکھیے ذرا سورت روح میں صفحہ نمبر ہے تین سو ستر سفر نمبر تین سو ستر سفر نمبر تین سو ستر اور آیت نمبر ہے چون رکو ختم ہو رہا ہے اور اگلا رکو شروع ہو رہا ہے سورت رو می جی مل گیا جی تین سو ستر سورت کا نام سورت روم نیچے سے پانچویں سطر ہے رکو ختم ہو رہا ہے چون آیت نمبر چون ہے اللہ الزی خلقکم من کوم ان زوف کا کم مینا کمزوری ضعیفی اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے خالہ جس نے تم کو پیدا کیا منزوفن کمزوری میں کمزوری بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا ایک لوتھڑا ہے اس میں کوئی قوت نہیں اس میں کوئی طاقت نہیں اس کو کوئی سمجھ نہیں وہ پہچانتا کسی کو نہیں وہ بولتا نہیں کمزوری میں کمزوری سے زوف میں ہم نے پیدا کیا سم جالا پھر اللہ نے بنایا ممباد زوف ان کمزوری کے بعد کوت پھر کیا بنائی قوت پھر طاقت آئی جوں جوں بچہ بڑھتا چلا گیا جوانی کی عمر کی طرف چلا گیا اس کے ہاتھوں میں قوت اس کے پاؤں میں قوت اس کے کان میں قوت اس کی آنکھوں میں قوت اس کے دماغ میں قوت اسے بصیرت دی اسے بسارت دی قوت پیدا کر دی سم جال امباد قوت ان زوفا پھر کر دیتا ہے قوت کے بعد کمزور پھر بڑھاپا آ گیا پھر ایک دفعہ کوائے پھر کمزور ہونے شروع ہوئے پھر ایک دفعہ بڑھاپا آیا قوت کے بعد پھر کمزوری آئی وشیبتن اور سفیدی شیبہ بڑھاپا بال سفید ہونے لگے کمزوری چھانے لگی کمر دکھنے لگی ہاتھ میں لاٹھی آئی کمر دوہڑی ہو گئی قوت کے بعد پھر کمزوری آئی یخ ما یشا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ العلیم و اس لیے کہ وہی ہے علم والا القدیر اور وہی ہے درخت. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ کس طرح ہم ابتدا میں تمہیں کمزور پیدا کرتے ہیں اس کے بعد قوت عطا کرتے ہیں اور قوت کے بعد پھر کمزوری آتی یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے یہ درختوں میں بھی ہے حجرات میں ہے شجر میں ہے نباتات میں ہے کہ وہ پہلے ایک کاپل نکلی ہے بالکل بچے کی طرح شروع میں درخت ایسے نہیں ہوتا پہلے ایک کاپل نکلی ہے بالکل معصوم بچے کی طرح وہ کوپل بڑھتی چلی گئی اس میں شاخیں پھوٹنے لگی اس کا تنہ بن گیا پھر اس پہ جوانی آئی پھر اسی درخت پہ کیا آ گیا بڑھاپا کھیتیاں سر سبز ہوئی پھر وہ زرد ہو گئیں اللہ نے اس کو بھی بیان کیا سفر نمبر چار سو پندرہ اور سورت کا نام ہے سورج زمر چار سو پندرہ سورت کا نام سورج زمر آیت نمبر اکیس بالکل سفے کی آخری آیت سفے کی, کی آخری آیت ہے جی چار سو پندرہ مل گیا جی علم ترا اے قرآن پڑھنے والے اے قرآن کی تلاوت کرنے والے علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا مطلب یہ ہے کہ تو دیکھتا رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ تو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے علم تارا کیا ت نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ انالا اس نے اتارا اتارا منت سما کہاں سے ماں ان پانی تو نے نہیں دیکھا آسمان سے اللہ نے پانی اتارا فالا کہو ہوں سالہ کا میں نہ چلنے کا پھر چلایا اس پانی کو پھر بہایا اس پانی کو پھر چلایا اس پانی کو جنابیا چشمے بنا کر ندیاں بنا کر ندیاں اور چشمے بنا کر اس پانی کو چلایا پھر ارضے کس میں زمین میں تو نے کبھی نہیں دیکھا ہمارا نظام تم نے کبھی نہیں دیکھا سارا پانی آسمان سے ایک ہی دفعہ نہیں اتار دیا کہ میں رب ہوں سارا پانی ایک ہی دفعہ وصول کرو اپنا نہیں رمایا ضرورت کے تحت برسایا پھر اسے پہاڑوں پہ جمایا پھر موسم گرما میں اسے پگھلایا پھر اسے بہا کے تمہاری فصلوں تک پہنچایا یہ ہے رب اگر ایک ہی دفعہ ہم بہا دیتے پانی ہمیں رب کون کہتا ضرورت کے مطابق پانی کو بہایا اس, اس کو زمین کے اوپر اوپر چلایا صرف تری کو نیچے پہنچایا صرف طریق کو نیچے پہنچایا اسے زمین کے اوپر اوپر چلایا اسے محفوظ کرنے کا انتظام کیا اگر تم ساری طاقتیں لگا کے ہمارے پانی کو محفوظ کر سکتا تو نہیں کر سکتا تھا ہم نے اسی لیے برف باری کا سلسلہ جاری کر کے تیرے لیے پانی کو محفوظ بھی کر سما یوخرے جو بھی پھر نکالتا ہے یوخرے پھر اللہ نکالتا ہے بھی ساتھ اس پانی کے زران کھیتی زران کا مینا کیا ہے کھیتیاں نباتات نباتات سبزے درخت کھیتیاں اسی ایک پانی سے نکالتا ہے مختلف ان الوانو ہو اور تم نے کبھی نہیں دیکھا پانی ایک ہے زمین ایک ہے اس میں سے نکلنے والی کھیتیوں کے رنگ مختلف ہیں مختلف رنگ ہیں ان کے مختلف ہم نے رنگوں کو ملنے نہیں دیا مختلف رنگوں میں وہ کھیتی لہانے لگی لہرانے لگی مالک کو بڑی خوش لگتی ہے بہت خوبصورت کھیتی ہوئی ہے اللہ فرماتی ہے سما یہی جو پھر وہ پک جاتی ہے پھر وہ تیار ہو جاتی ہے تیار کا مہینہ یہی جو پھر وہ تیار اللہ اسے تیار کر دیتا ہے وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے وہ کھیتی پک جاتی ہے اس کے فصل پک جاتی ہے فترا مسفرن پھر تُو دیکھتا ہے کہ اس کھیتی کو ہم زرد کر دیتے ہیں بڑھاپا آ گیا اب بڑھاپا آ رہا ہے پہلے جوانی تھی پروان چڑھایا پھر اس پہ زردی چھانے لگی سما یج آلو پھر ہم کر دیتے ہیں اس کھیتی کو ریزہ ریزہ ریزہ ریزہ یہ کھیتی کی موت ہے تیری موت ہے مرنا اس دنیا سے چلے جانا اور کھیتی کی موت ہے اس کا کٹ جانا کھیتی کی موت ہے اس کا ریزہ ریزا ہو جانا ریزا ریزا کر دیا یہ تھل کے علاقے میں جو چنے کی فصل ہوتی ہے کبھی آپ تھل کے لوگوں سے پوچھیں کہ کبھی جو یا باری ہو فصل پکی ہوئی سبزہ ہے خوبصورت چنے ہیں دار بڑا خوش ہے اس دفعہ بڑے آباد ہوں گے بڑا چنا ہے اس دفعہ پھر بعض اوقات تو یا باری ہوتی ہے اور وہ ذمہ کہتی ہے بعض اوقات ایک زہریلی ہوا چلتی ہے زہریلی ہوا چلتی ہے جو باہر کا حصہ ہے چنے کا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر جو دانا ہے وہ راکھ بن جاتا سما یالو تاما پھر ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو ریزا ریزا کر دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہاری نشو و نما کرتے ہیں پہلے بچے پھر جوانی پھر بڑھاپا اللہ فرماتی ہے کائنات کی تقریبا ہر چیز کو پروان چڑھانا اور ان کی نشو و نما کرنا اور ان کی تربیت کرنا اس کا طریقہ ہم یہی رکھتے ہیں ایک اور جگہ دیکھیے جہاں اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا صفہ نمبر ہے تین سو کا نام ہے سورت مومنون اور آیت نمبر ہے بارہ سورت مومنون میں آیت نمبر بارہ صفہ نمبر تین مل گیا جی پڑیے جی ذرا ولا قد خلق من سلالت من تین ان ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالت ان کہتے ہیں چنی ہوئی چیز منتخب کردہ چیز اور تین کہتے ہیں مٹی کو تین کا میں نا چنی ہوئی مٹی ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا کیا مطلب یعنی انسان کو بنایا یعنی تمہارے بابا آدم کو بنایا جو تمہاری اصل ہے نا اسے ہم نے مٹی سے بنایا تھا ورنہ تو ہماری پیدائش پانی کے ایک کترے کے ذریعے کی جاتی ہے جس کو آگے اللہ ذکر بھی کر رہے ہیں وہ ایک گندے پانی کا قطرہ جس کے ذریعے ہماری پیدائش کی گئی تو یہاں فرمایا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بابا آدم کو کس سے بنایا مٹی سے اور تمہیں پھر تمہارا سلسلہ اس طرح شروع کی اور بال مفسرین کہتے ہیں اور وہی خیال ان کا صحیح ہے کہ انسان کا جو نطفہ ہے اور وہ جو کطرا ہے جس کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس قطرے کو بنانے میں مٹی کا بڑا عمل دخل ہے اسی مٹی سے فصلیں پیدا ہوئیں اسی مٹی سے اناج پیدا ہوا اسی مٹی سے تم نے پانی کو لیا اسی مٹی سے تم نے پھل فروٹ استعمال کیے تمام مٹی کی چیزیں تم نے استعمال کی اور وہ تمہارا خون بنا اور اس خون سے وہ نطفہ بنا تو پھر تمہاری پیدائش ہم نے مٹی سے تو کی ہے بلاکت خلکنل انسان امن سلالتین ہم نے پیدا کیا انسان کو چنی ہوئی مٹی سے سمجالنا ہو نتفتن پھر ہم نے کر دیا اس کو نطفہ پھر ہم نے کر دیا اس کو پانی کا ایک کترا فی قرار مکین بڑی مضبوط جگہ میں ماں کا رحم ماں کا رحم اسے قرار مکین کہا بڑی مضبوط جگہ میں بڑی پختہ جگہ میں ہم نے وہ پانی کا ایک کترا ٹھہرا دیا فخ فخلک سمک الک نن نتفتہ پھر ہم نے بنایا پھر ہم نے بنایا اس پانی کے کترے کو آلہ گوشت کا لوتڑا اب انسان کی تخلیق درجہ بدرجہ ہو رہی ہے پہلے پانی کا ایک کترا اسے ماں کے رحم میں ٹھہرایا پھر اس کو ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا پخلک نل آلہ کا پہلے لہو جمع ہوا پانی کے ایک کترے کو تبدیل کیا لہو کی شکل میں جمع ہوا لہو پہلے اسے بنایا علاقتن جمع ہوا لہو فخلک نل آلہ پھر ہم نے اس جمع ہوئے لہو کو بنا دیا گوشت کا لوتھڑا پہلے پانی کا کترا اس سے جمع ہوا لہو پھر جمع ہوئے لہو سے بنایا گوشت کا لوتھڑا فخلک نل مزگا اللہ فرماتے ہیں اسی گوشت سے بنایا ہم نے ہڈیاں اسی گوشت سے ہم نے ہڈیاں بنائی باہر سے کوئی چیز نہیں آئی ہے اندر یہ ہے سب چیز اسی گوشت سے ہم نے بنائی ہڈیاں فقص سون الزام پھر ہم نے اس گوشت کو پہنائی ہڈیاں فقص سعون الزام اس گوشت کو ہم نے ہڈیاں پہنا دی ہڈیاں پہنائی ہم نے جوڑ فٹ کر دیے سمان شاہ خلکن آخر پھر ہم نے اس کو کھڑا کیا دوسری پیدائش میں پانی کا ایک گندا کترا تھا اسے خون میں بدل دیا خون کو لوتڑے میں بدل دیا لوتڑے کو ہڈیوں میں بدل دیا اور گوشت پہ ہڈیاں چڑھا دی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ذہن میں پیدا ہوتی تھی یہ کوئی بڑی بدصورت مخلوق ہوگی جو پانی کے گندے کترے سے خون میں خون سے لوتڑے میں لوتھڑے سے ہڈیوں میں تبدیل ہو رہی ہے فرمایا نہیں سمان خلکن آخر پھر ہم نے جب اسے باہر نکالا جب ہم نے اسے اٹھایا تو اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی شاہ شاہو خلکن آخر فتح بارک اللہ احسن الخالکین پس برکت والی ذات اللہ کی ہے فتح اللہ برکت دینے والا کون ہے بولو اس آیت کو یاد کر لو کوئی برکت نہیں دیتا کسی کے قدم میں برکت نہیں ہوتی فتبارک اللہ برکت ڈالنے والا کون ہے احسن الخالقین جو سب بنانے والوں میں سے بہترین بنانے والا ہے لوگ بناتے رہتے ہیں ہاتھوں سے تصویریں بت بناتی ہیں لوگ ہاتھوں سے تصویریں بناتے ہیں مصوری لوگ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جتنے لوگ بنانے والے ہیں چیزوں کو سب بنانے والوں میں سے میں بہترین بنانے والا اللہ نے فرمایا میں رب درجہ بدرجہ اس کی تربیت کر رہا ہوں بنا رہا ہوں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ غذا جو تم استعمال کرتے ہو کبھی اس غذا کو دیکھا ہے کن کیفیتوں سے گزر کے تجھ تک پہنچی وہ دیکھ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی نکالیے سفر نمبر پانچ سو بتیس سورت کا نام سورت ابز اور آیت نمبر ہے پانچ سو بتیس نمبر پانچ سو بتیس اور آیت نمبر ہے چوبیس آیت نمبر چوبیس چھوٹی سی سورت ہے آیت نمبر چوبیس مل گیا جی فل ینز اورل انسان و اِلَا چاہیے کہ دیکھے انسان الا تعام اپنے کھانے کی طرف کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میری توحید کی سمجھ اگر یہ کائنات دیکھ کے نہیں آتی فرصت نہیں ہے تجھے اس طرف توجہ کرنے میں تو اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے میں ایک ایسی چیز کو تیرے سامنے بطور دلیل پیش کرتا ہوں جس کو دیکھے سوا چار ہی کوئی دی. اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ جو کھانا کھاتا ہے کبھی روٹی کا ایک لکما توڑ کے کبھی نے دیکھا ہے یہ کن کیفیتوں سے گزر کے آیا ہے اسے کس طرح ہم نے تجھ تک پہنچایا ہے فل یمزورل انسانوں چاہیے کہ دیکھے انسان ہی اپنے کھانے کی طرف انا سبب نل ماں سبا ہم نے اوپر سے ڈالا پانی کو بہا کے نل ماں سبن ہم نے بہایا پانی کو بہانا یعنی آسمانوں سے بادلوں سے بارش کو ہم نے برسایا پانی ہم نے زمین پہ بھیجا سم شک نل ارز شکل پھر ہم نے چیرا زمین کو پھاڑ کے اوپر سے پانی برسایا نیچے سے زمین کو ہم نے چیرا وہ امبت نافیا <حَبًّن> پھر ہم نے اگائے اس میں ہبن اناج زمین کو چیر کے اس میں سے باہر نکالے ہبن اناج و اینبن انگور و کزبن ترکاریاں و زیتون کا تیل وہ نخلن کھجور کے درخت و ہدائے کا غلبن اور بڑے گنجان باغ اتنے گنجان باغ کے تم دیکھ کے حیران ہو جاؤ ہم نے وہ باغ نکالے ہم نے زیتون نکالا ہم نے کھجوریں نکالی ہم نے انگور نکالے ہم نے ترکاریاں نکالی ہم نے کھیتیاں باہر نکالی وہ فا اور میوے فا میوے انسان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اللہ نے جن چیزوں کو پسند کرتا ہے نا انہی کا ذکر اللہ کر رہے ہیں میوے و ابن ابن گھاس پٹھے نوسن ابن گھاس یہ پٹھے جنہیں کہتے ہو یہ ساری چیزیں واہ میرے اللہ یہ پٹھوں کا بھی ذکر کر دیا گھاس کا بھی ذکر کر دیا گھاس ہمارے کس کام کا اللہ نے فرمایا متا اللہ کم تمہارا بھی خیال کیا تمہارے چوپاوں کا بھی خیال کیا انعام چوپائے انعام تمہارے جانور فرمایا متا اللہ وہ نفع ہے تمہارے لیے یہ چیزیں جو ہم نے نکالیں یہ نفع ہے تمہارے لیے ولے اور یہ نفع ہے تمہارے چوپایوں کے لیے یہ نفع ہے تمہارے جانوروں کے لیے گویا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تام کا دانا دن دن کا دانا جو تیری ہتھیلی پہ آیا ہے یہ بڑے مرحلوں سے گزر کے آیا ہے ہم نے ساری کائنات کو اس کے پیدا کرنے پر لگایا ہے ہم نے زمین بنائی ہے پھر ہم نے آسمان بنایا ہے پھر ہم نے بارش برسائی ہے پھر ہم نے سورج کی تپش بھیجی ہے تاکہ وہ فصلیں پک سکیں زہریلی اثرات زہریلی اثرات ختم ہو جائیں یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اس کام میں لگا دی کہ تیرے لیے انج پیدا کریں جانور تیرے لیے نہریں تیرے لیے دودھ تیرے لیے اور یہ ساری کائنات تیرے لیے جانور تیرے لیے گوشت تیرے لیے گندم تیرے لیے ترکاریاں تیرے لیے سورج تیرے لیے چاند تیرے لیے ستارے تیرے لیے بادل تیرے لیے یہ ستارے یہ آسمان یہ بادل یہ زمین یہ ندی اور نالے اور نہریں اور سمندر یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے تیرے لیے یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے ساری کائنات جھک کے کھانا کھاتی گردن جھکاتی ہے کھانا کھاتی جھکتی ہے کھانے کے لیے جھکتی ہے اللہ نے فرمایا حضرت انسان اکڑ کے بیٹھ جا دو ہاتھ دیے بیٹھ کے توڑ روٹی کا لکما بنا سال میں بھگو اٹھا منہ میں ڈال ت نے رزق کے سامنے نہیں رزق دینے والے کے سامنے جھکنا ت نے سر میرے سامنے جھکانا ساری کائنات ہم نے تیرے لیے پیدا کی ہے وہ تیرے کام میں لگی ہوئی ہے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں تیرے لیے بنائے یہ دن تیرے لیے ہے تو تاروبار کریں یہ رات تیرے لیے ہے تو آرام کریں یہ سارا کام یہ سارا نظام ہم نے تیرے لیے بنایا ہے تیرے فائدے کیسے آتا ہے جی ہوزی خالہ کا لکم ماہ فل لرز جمی اللہ فرماتے ہیں جمیعن زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے لکم تیرے نفع کے لیے تو فائدہ اٹھا یہ ہم نے ساری چیزیں تیرے لیے اب اللہ ایک آیت میں اپنی اسی صفت کو اپنی توحید پر بطور دلیل پیش کرتی میں رب ہوں لہذا عبادت بھی میری ہو دیکھیے ذرا سورت کا نام ہے سورت حامی مومن اور سفر نمبر ہے چار سو اٹھائیس اور آیت نمبر ہے چونسٹھ سفر نمبر چار سو اٹھائیس کی پہلی آیت جی پہلی آیت مل گیا جی اللہ اللہ جال لکم الرزا قرارا اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الرزا زمین کو کرارن ٹھہرنے کی جگہ نہ اس میں سختی آنے دی کہ تیرے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں نہ اس میں اتنی نرمی آنے دی تاکہ تیرے پاؤں زمین میں دھستے چلے جائیں کس طرح کی خوبصورت زمین تیرے لیے بچھائی زمین کو تیرے لیے قرار بنایا وہ بنان اور آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا وہ سورا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی و سورا اس نے تمہاری صورتیں بنائی ف آسانہ سورا کم پھر کتنی خوبصورت صورتیں بنائی اس نے تمہاری صورتیں بنائی پھر بڑی اچھی صورتیں بنائی وہ راجا کا کم منت اور پھر تم کو روزی دی منت طیبات ستھری چیزیں تیرے مزاج کے مطابق ت نے گند نہیں کھانا بدبودار چیز نہیں کھانی بدبودار چیز تو نہیں کھاتا ستھری چیزوں سے تجھے روزی دی آگے لفظ کیا ہے کتنا کیف پیدا کیا ہے اللہ. سبحان اللہ کو اللہ ربکم کتنا کیف پیدا کیا ہے اللہ. کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا زمین کو قرار میں نے بنایا آسمان کو چھت جس نے بنایا تمہاری سورتے ماں کے پیٹ میں جس نے بنائی اور ستھری چیزوں سے ستھری چیزوں سے تمہاری روزی کا انتظام جس نے کیا او لوگوں عقل کرو جو ذات یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہی ہے اللہ رب تمہارا اللہ وہی ہے اللہ رب تمہارا کدھر بھاگتے پھر رہے ہو کدھر دھکے کھا رہے ہو وہ ہے اللہ رب تمہارا فتبارک اللہ بس برکت والی ذات ہے اللہ کی رب العالمین جو جہانوں کا اس صفت کو بطور دلیل پیش کیا جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر کائنات کا رب بھی میں ہوں آگے چلیے ہول ہیو ہویو وہی ہے زندہ رہنے والا کلو من لیا فان و جب کاغذ ہو رب کزل جلال ول کرام کلو نفس ذائے سب نے مرنا ہے سب نے دنیا سے جانا ہے کسی نے نہیں رہنا کائنات کی ہر چیز پہ موت آنی ہے یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ ستارے یہ چاند یہ ندیاں یہ نیل یہ درخت یہ انسان یہ جنات یہ فرشتے سب چیز پہ موت آئے گی حتہ کے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالی موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لائیں گے اور اللہ فرمائیں گے او جنتیوں اور او جہنوی ہم موت کو مینے کی شکل میں تمہارے سامنے لائے اور آج اس کو زبہ کر رہے ہیں سنو آج موت پر بھی موت آ گئی آج موت پر بھی موت آ گئی ہے بچی ہے تو صرف میری ذات بچی ہے اب کسی نے نہیں مرنا کسی جنتی پر موت نہیں آئے گی کسی جانمی پر موت ہو نہیں آئے گی اللہ فرماتی ہے سب پر موت آنی ہے ہول ہیو وہی, وہی ہے وہی ہے زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی ہے لا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں اس کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں اس کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں اس کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں لا اس کے ہوا الہ اور معبود کوئی نہیں اور جب اس کے سوا معبود کوئی نہیں تو پھر فد ہو اسی کو پکارو فد ہو اسی کو پکارو مخلصینا نوٹ کیجئے اس بات کو ہمارے وہ دوست اگر تشریف لائے جو کبھی یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں کبھی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں کبھی یا پیر مدد کے نعرے لگاتے ہیں کبھی, لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں بری بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری اور وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو بلاتے ہیں سدائیں لگاتے ہیں کہ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں وہ نوٹ کریں اس آیت کو قرآن حکم دیتا ہے کہ جب الح میں ہوں معبود میں ہوں تو فد ہو بس اسی کو اسی کو پکارو لیکن پکار کس قسم کی مخلصی نہ مخلصی سینا خالص اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو کہ یہاں یا اللہ مدد اور باہر جا کے یا علی مدد یہاں یا اللہ مدد وہاں یا رسول اللہ مدد یہاں رب کا سجدہ وہاں علی حجویری کا سجدہ یہاں رب کے نام کی قربانی اور وہاں یہ کہنا میرا بیمار ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے گ اتاروں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو دادا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا وہاں منت مانوں گا یا اولاد کے لیے کسی کا سلام ماننا یا مصیبت کے لیے کسی دربار پہ جانا اور یہ کہنا کہ وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور دعائیں قبول مزاروں پہ نہیں ہوتی دعائیں قبول مسجدوں میں ہوتی ہیں اللہ کے گھر میں ہوتی ہے جہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے فرد روح ہو پس اسی کو پکارو مخل سینا لہدین خالص اس کی پکار خالص اس کی پکار اب نگاہیں ذرا قرآن کی طرف لگائیے اللہ فرماتی ہے جب الہ میں ہوں جب پکار کے لائق میں ہوں جب سب کو دینے والا میں ہوں جب سب کا رازق میں ہوں جب برکت دینے والا میں ہوں اللہ فرماتی ہے پھر مان جاؤ نا الحمد للہ پھر مان جاؤ نا کہ سب تعریف کار سازی میرے لیے ہیں سب صفات کار سازی میرے لیے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا یہاں اللہ نے بطور دلیل پیش کیا رب العالمین کو کیونکہ پالنے والا میں ہوں لہذا عبادت کے لائق بھی میں اللہ تعالیٰ عمل